لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں امن عامہ کو خراب کرتے ہیں حالانکہ ہمارا دین تو ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ اگر آپ لوگوں کا کسی کافر کے ساتھ امن کا معاہدہ ہو چکا ہو اور وہی کافر آپ کے مسلمان بھائیوں کو نقصان پہنچا رہا ہو تو آپ امن خراب نہ کریں آپ کے بھائیوں کی قربانیاں اللہ قبول کرے گا لیکن امن عامہ کو آپ قربان نہ کریں جیسے کہ مفتی صاحب یہاں فرما رہے ہیں کہ ہمارا دین تو اتنے خوبصورت قوانین کا حامل ہے اور یہ جو دشمن ہیں اور جو کفار ہیں وہ کیا کرتے ہیں ورنہ عام طور پر دنیا کی حکومتیں معاہدات کا ایک کھیل کھیلتی ہیں ایک کھیل ہوتا ہے جس کے ذریعے کمزور کو دبانا اور قوت والے کو فریب دینا مقصد ہوتا ہے کمزور کو دبانا اور طاقتور کو دھوکہ دینا مقصد ہوتا ہے کہ ہم تم سے نہیں لڑنا چاہتے جس وقت اپنی ذرا سی مسلحت سامنے ہوتی ہے اور جس وقت دیکھتے ہیں کہ ہمارا تھوڑا سا فائدہ ہے تو سو طرح کی تعویلے کر کے معاہدے کو ختم کر ڈالتے ہیں اور الزام دوسروں کے سر لگانے کی فکر کرتے ہیں جیسے کہ عمارت اسلامی افغانستان نے امریکہ کے ساتھ معاہدہ کیا ہے لیکن امریکہ ہزاروں مرتبہ معاہدے کے خلاف ورزی کر چکا ہے تقریباً تیس ہزار کے قریب خلاف ورزیاں اس وقت تک امریکہ کر چکا ہے امریکہ کے ڈرون تیارے آج بھی افغانستان کے آسمان پر اڑ رہے ہیں اور مجاہدین اور مہاجرین کو نشانہ بنا رہے ہیں اور اسی طرح پاکستان شریف کی بات آپ کر سکتے ہیں یہ آج بھی مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں اور آج بھی پاکستان کا نظام جو ہے افغانستان کے مجاہدین اور افغانستان کے نظام کو خراب کرنے اور بگاڑنے کی کوششوں میں مصروف ہے لیکن اس کے باوجود ہمارے عمارت اسلامیہ کے اکادرین کا جو حوصلہ ہے اور جو صبر ہے جو تحمل اور برداشت ہے یہ بہت زیادہ ہے اور یہ سب حوصلہ صبر و برداشت اور تحمل قرآنی تعلیمات کے مطابق ہے ایسا نہیں ہے کہ افغان ڈرتے ہیں افغان سے پوری دنیا ڈرتی ہے ایسا ہے یا نہیں ہے انگریز آئے انہوں نے اپنا سر یہاں پھوڑا روس آئے انہوں نے اپنا سب کچھ یہاں چھوڑا اور امریکہ آیا وہ تو اپنی شلوار شریف بھی یہاں چھوڑ کر بھاگ گیا سمجھ میں بات اب امریکہ جو ہے ننگا پھرتا ہے پوری دنیا میں اور یہ کہتا ہے کہ افغانوں نے مجھے بہت مارا ہے حالانکہ میں تو وہاں مہمان تھا تو افغان کسی سے ڈرتے نہیں ہیں یہ مارتے ہیں اور مرتے ہیں اور جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ امارت اسلامیہ افغانستان کے جو اکابرین ہیں یہ علماء ہیں شیخ الحدیث ہیں شیخ القرآن ہیں مفسرین ہے محدثین ہیں دو دن کا ایک چھوکا کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ان کو شریعت کی سمجھ نہیں ہے الحمد ہمارے امارت اسلامیہ کے اکابرین ہمارے بزرگ یہ بہت بڑے دانشور ہیں یہ سیاست کے بھی دانشور ہیں یہ دین کے بھی دانشور ہیں یہ الحمد تمام حالات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں اس لیے ہمیں اپنے اکابرین کی طاقت کرنی چاہیے اور ہمارے اکابرین نے جو خط مستقیم اختیار کی ہے ہمیں اسی پر چلتے رہنا چاہیے مظلوموں کا کیا ہوگا مظلوموں کا وہی ہوگا جو اللہ نے لکھا ہوگا کیا آپ اور میں اللہ کے بندوں پر اللہ سے زیادہ مہربان ہے بتاؤ کیا آپ اور میں اللہ کے بندوں پر اللہ سے زیادہ مہربان ہے کیا ابو جندل ردی اللہ تعالی عنہ جیسے ایک مظلوم صحابی پر آپ اور میں جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مہربان ہے اسی بیادبی سے ہمیں ڈرنا چاہیے اسی بھی ادبی سے ہمیں دور رہنا چاہیے اپنے دماغ کو اپنے دل کو اپنے ذہن کو اپنی فکر کو اپنی نظر کو سب کو درست رکھنا چاہیے اور اپنے بڑوں کی اطاعت بہترین طریقے پر کرنا چاہیے سو فیصد بڑوں کی اطاعت کرنی چاہیے جو اپنے بڑوں کی اطاعت میں وسوسے اور شبہات میں مبتلا ہوتا ہے وہ آخر ایک دن خوارج اور دائش جیسے فتنوں میں مبتلا ہوتا ہے اللہ تعالی ہم سب کے دین کی ایمان کی فکر و نظر کی خیالات کی افکار کی حفاظت فرمائے اور جو ہمارے مظلوم مسلمان ہیں اللہ تعالی ان کو مزید صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمارت اسلامیہ کو اللہ تعالی قوت عطا فرمائے شوکت عطا فرمائے قیام استحکام اور دوام آتا فرمائے اور کیا دو سال بعد پھر مکہ فتح نہیں ہو گیا خدیبیہ میں یہ صلح اور یہ معاہدہ سن چھ ہجری میں ہوا اور مکہ آٹھ ہجری میں فتح ہو گیا وہ اللہ جس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو سالوں میں مکہ کی فتح سے نوازا کیا وہ اللہ آج کے مظلوم مسلمانوں کو فتوحات عطا کرنے پر قادر نہیں ہے ہمیں اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے برما وارکان کے مسلمانوں کو ترکستان کے مسلمانوں کو پاکستان کے مسلمانوں کو جیلوں میں بند تمام بھائیوں بہنوں کو افریقہ اور امریکہ یورپ اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے کہ اللہ تو نے ہمیں یہ جو چھوٹی سی عمارت عطا کی ہے نو مولود چھوٹے سے معصوم بچے کی طرح یہ جو عمارت پیدا ہوئی ہے اے اللہ اس عمارت کی حفاظت فرما اے اللہ اس عمارت کی بہترین پرورش فرما بہترین دیکھ بھال فرما جس طرح ایک ماں اپنے چھوٹے سے نو مولود نو زائدہ معصوم بچے کی پرورش کرتی ہے اسی طرح اللہ ہمارے اس عمارت کی حفاظت فرما خیانت سے حفاظت فرما جنایت سے حفاظت فرما مشکلات سے حفاظت فرما آخر میں ایک بات کہہ دینا چاہتا ہوں بیس سالوں کا ہمارا تجربہ ہے اور پچاس سالوں سے پوری امت کا تجربہ ہے کہ اگر یہ عمارت نہ ہو تو ہم بھی نہیں ہے اگر یہ عمارت نہیں ہے تو ہم بھی نہیں ہیں ستانوے اٹھانوے میں ہم افغانستان آئے تھے عمارت موجود تھی بڑے مزے سے گھومتے تھے بڑے مزے سے گھومتے تھے پھرتے تھے جہازوں میں اڑتے تھے پھر عمارت پھر عمارت ڈے گئی گر گئی پھر ہم کہاں ہوتے تھے غاروں میں پہاڑوں میں جنگلوں میں رات کی تاریکیوں میں اندھیروں میں ہم ہوتے تھے اور اتنی مشکلات میں بھی ڈرا کرتے تھے گھبرایا کرتے تھے ہزار قسم کی احتیاطی تدابیر اختیار کرتے تھے ہزاروں قسم کی احتیاطی تدابیر کرتے تھے ہمارے ہزاروں بھائی شہید ہو گئے لاکھوں ہمارے بچے یتیم ہوئے اور بہت بڑی مصیبت ہم سب نے مل کر دیکھی اور عمارت آج دوبارہ آئی ہے الحمد مسلمان دوبارہ سے عزت و شان و شوکت کے ساتھ افغانستان میں گوم پھر سکتے ہیں یا نہیں مشکلات یقیناً ہیں وہ مشکلات اس لیے ہیں کہ ہمیں ابھی تک بات پوری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے ہمارے بات ساتھیوں کا خیال یہ ہے کہ افغانستان فتح ہو چکا ہے تو آپ کہیں گے کہ یہ غلط خیال ہے تو میں کہتا ہوں یہ خیال غلط ہے اس لیے کہ افغانستان کی زمین تو فتح ہوئی ہے لیکن آسمان فتح نہیں ہوا ہے جب تک آسمان پر آپ کا دشمن اڑ رہا ہو تو آپ اس ملک کے بارے میں یہ نظریہ نہیں رکھ سکتے کہ یہ فتح ہو چکا ہے جس وقت چاہے جہاں چاہے امریکہ ہمیں نشانہ بنا سکتا ہے آج بھی اور یہ بھی اللہ کی قدرت ہے نا اللہ نے اس کو طاقت دی ہوئی تو اس لیے یہ خام خیال ہمارے دماغوں سے نکل جانا چاہیے کہ افغانستان سو فیصد فتح ہو چکا ہے ہاں افغانستان کی زمین الحمد فتح ہو چکی ہے لیکن افغانستان کا آسمان فتح نہیں ہوا ہے اس لیے افغانستان میں جو اس وقت تمکین ہے یہ کامل نہیں ہے بلکہ ناقص ہے یہ چھوٹے بچے کی مثال میں اس لیے تو دے رہا ہوں چھوٹا بچہ وہ انسان ہے یا نہیں ہے لیکن چل سکتا ہے پھر سکتا ہے چل پھر سکتا ہے کیسے چلتا ہے چھوٹا بچہ دودھ پینے والا بچہ چل سکتا ہے تو دودھ پینے والا شیرخار چھوٹا بچہ انسان ہے تو افغانستان بھی فتح ہو چکا ہے لیکن چل پھر نہیں سکتا وہ بچہ بالکل اسی طرح افغانستان کی حکومت بھی مکمل ایک طاقتور اور قوت سے بھرپور حکومت اور عمارت نہیں ہے ہمیں اپنے خیالات اور اپنے افکار کا جائزہ لینا چاہیے اور بلا وجہ گلے شکوے نہیں کرنے چاہیے بلکہ اس عمارت کو مضبوط کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جس طرح کے ماں اپنے چھوٹے سے معصوم بچے کو دودھ پلاتی ہے دودھ پلاتی ہے دو سال تک اسے دودھ پلاتی ہے اور پھر کہیں جا کر وہ بچہ جو ہے اپنے قدموں پر کھڑا ہوتا ہے گرتے پڑھتے چلنے کی کوشش کرتا ہے اور کسی طرح بیس سال کی عمر تک پہنچ جاتا ہے پھر اس بچے کو لوگ جوان کہتے ہیں مضبوط جوان کہتے ہیں اس کی شادی ہوتی ہے پھر اس کے بچے ہوتے ہیں یہ حکومت بھی اسی طرح مرحلہ وار بڑی ہوتی ہے طاقتور ہوتی ہے اور جوان ہوتی ہے یہ عمارت اسلامی تو چھوٹے سے نومولود شیرخاد دودھ پیتے بچے کی طرح ہے اس لیے ہمیں اس عمارت پر رحم کرنا چاہیے اس عمارت کے استحکام کے لیے دوام کے لیے دعائیں کرنی چاہیے اور اللہ جل جلالہ سے ہر وقت مانگنا چاہیے خصوصی طور پر یہ رمضان کا مہینہ ہے ہمیں بہت زیادہ دعائیں کرنی چاہیے اے اللہ اس عمارت اسلامیہ کو تو نے قیام عطا کیا تو ہی اسے استحکام عطا فرما تو ہی اسے دوام عطا فرما تاکہ یہ عمارت اسلامیہ ایک خلافت میں بدل جائے اور پھر پوری دنیا کے مسلمانوں اور مظلوموں کی امداد کرنے کے قابل ہو جائے اللہ تعالی ہم سب کے حال پر رحم فرمائے اللہ تعالی تمام مظلوم مسلمانوں پر رحم فرمائے اللہ تعالی تمام مظلوم مسلمان ملکوں کے حالتوں پر ہم فرمائے وصل اللہ تعالیٰ على خیر خلقه محمد والن سبحان اک اللہ وسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ